صاحب یہ جو مالج میں نے بتایا تھا اس کے پاس گئے ڈاکٹر سے مل نہیں ملے جی تین دن جو مہرت دی اس پر کے بعد ملے آپ اس کے بعد نہیں ملے جی آپ امیتابھ صاحب کو جگہ معلوم ہے معلوم کیا صاحب سے کیا صاحب سے کرنا بھی یہاں سے نکلتے اس کے پاس جائیں پہلے جی. آج اتنا مشکل مضمون تارک صاحب بیٹھا پونے گھنٹے میں ہو گیا جی پونے گھنٹے میں ہم نے کر لیا انگریزی کا بہت مشکل مضمون تھا پونے گھنٹے میں ہم امداد میں نے کر لی جبکہ ہم انگریزی کے میدان کے لوگ بھی نہیں جی؟ مسئلہ یہ کہ آپ سے کوتا ہوئی نا جی تین دن کا اس کا مدد دی تھی آپ نہیں گئے اس کے پاس حالانکہ پروفیسر انگریزی کا ہم نے آج ایک مضمون ایک مضمون انگریزی کا پونے گھنٹے میں بہت مشکل مضمون تارک صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر کر لیا کتنا مشکل کام تو نہیں ہوتا پھر وہ کہے کہ ہم پھر واپس لے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے شائع کرنے میں آج ملے ابھی جاتے ہی ابھی فوراً ملیں گے پہلے مولانا صاحب کی مجھے بعد میں یاد آیا کہ مولانا صاحب کی کتاب گم ہونے کے قریب ہو گئی تھی گم ہو گئی تھی ہاں نہ وہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نہ ہو چکی ہے پھر لے آئے کسی اور سے ثانی کرا لیں گے ہم معاوضہ دے کر چرچا دے کے مجبور سے کرا دو اس کے ساتھ معاوضہ طے کرو نا اس پر کرائیں گے ہفتے کی مدد دیں اس کو اور معاوضہ دے کر کرائیں گے سال بھی مطلع تو اپنے مریضوں سے بھی جب کام کراتے تھے تو معاوضہ دیتے تھے تصریفی تاریخی کام جب کراتے تھے نا تو معاوضہ دیتے تھے اس کے بغیر آدمی ذمہ دار نہیں, نہیں ہوتے اس کے بغیر جو عالم مدار ہو جائے تو اس کے اوپر بہت ترقی ہوتی ہے لیکن عموماً ذکر اذکار کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ زلزلے میں ترقی سمجھتے ہیں اور جو کام یہاں بیٹھ کر تلق اس کا حوالے کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید ضروری چیز نہیں ہے عالم کا ذکر رکھا سے ضرورت ضروری ہوتی ہے اسی میں تو مربی اپنے مرید کی استعداد کا نظر لگاتے ہیں ذمہ اس کا استعداد کا نظر لگاتے ہیں کتنا ذمہ ہے یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم بات بری ہوتی ہے کہ ہم مریض کو چھوڑتے ہیں کس اس کے رشتے دار کا احساس ذمہ کا پتہ چلے اور سیاسی لوگ تو بہت خسارے میں یہ سامنے آتے ہیں سبھی تو ہے اسی سامنے میں بیٹھا کر میں سے ہر صاحب سیاسی لوگوں کو بیعت کرنا ہے بہت احتیاط کرنا ہر سے دراز تک ان کو آتے جاتے رہنے میں کیونکہ یہ بہت خطرے اور خسارے میں ہوتے محمد صلی اللہ علیہ کریم بات پہلے زمانے کا تصور تھا کہ علم تقبہ سیکھنے کے لیے سال ہر سال لگتے تھے اور لوگ خدمت کرتے تھے اور مجاہدات کرتے تھے اس کے بعد بدلتے ہوتی تھی ایک طالب علم ایک مدرسے میں گئے وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے استاد صاحب سے اپنے لیے خدمت پوچھی کوئی انہوں نے کہا سارے کام والے ہیں کوئی خدمت کا کام نہیں رہا ہوا انہوں نے بہت اثر کیا کہ ہمیں محروم نہ رکھیں آپ ہمیں بھی کوئی خدمت کا کام دیں تو اس پر بڑا انہوں نے غور کیا اس طرح ہے کہ رات کو اس وقت میں نماز پڑھ کے واپس جاؤں تو اس وقت ہے گھڑا پانی کا ہمارے گھر پہنچا دیا گیا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ درازہ بند کرنے سے پہلے وہ پہنچا دیں تو خدمت کرتا رہا طالب علم ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جب یہ گڑھا بھر کر پہنچا تو اس سے تھوڑی دیر ہو گئی اور استاد تھا بندر چلے گئے آپ اس سے سوچا سو کہ وہ دستک دیتا ہوں تو یہ گد بھی ہے دست وقت نہیں کوئی مشکل ہوئی ہے اور پانی نہ پچاؤ تو ہو سکتا ہے پانی کی ضرورت ہو پھر حرج ہو جائے کاموں میں تو کھڑا رہا ساری رات یہاں تک جب شہری کا وقت ہوا ان کو ضرورت پڑی پانی کی تو چاروں کو के آوازی کی پانی ہے کھول کر پانی کیا وہ ایسے ہی دعا کے ہوئی کہ اللہ دروازہ بات نہیں سارے روم کے دروازے کھولے اور ایک ایک دکھا داخل کیا اس کے ایسا لیول میں نے جو بھی داخل کرنے کے لیے گئے اور داخل ہوا ابھی سبق اس کا شروع نہیں ہوا تھا کہ استاد صاحب کے گھر سے پیغام آیا کہ مویشی چلانے والا جو آدمی تھا وہ بھاگ گیا ہے اب کیا کریں آدمی بھاگ گیا ہے تم نے بتایا کس طرح ہے السلام علیکم جی اس وقت تو میں ضروری کام میں مصروف ہوں پھر انشاءاللہ اللہ دس بجے کریں گھر کے ٹیلی فون پر جی گھر کے ٹیلی فون پر دس بجے ٹیلی فون کریں اچھا جی وہ بھاگ گیا اللہ مویشی دودھ دودھ وغیرہ تو اللہ تعات ہے اب اللہ کی مخلوط ہے اس کا چارے کا پانی کا مجھے بس کرنا ضروری ہے میں کہتے ہیں طالب علم آیا ہوا ہے اس کا داخلہ تو نہیں ہوا یہ کچھ نے مویشی چلایا پھر ان آدمی کا بندوبست کر کے اس کو سبق پر واپس کریں گے مویشی چلانے پر گیا تو بس دھول بھاگ گیا گھر والوں کو کیا چاہیے تھا ان کو تھا ایک آدمی چاہیے تھا کام کے لیے مل گیا کم ہی کیا ہے؟ بھول بھال گیا کافی عرصے کے بعد وہ بڑا में مویشی گھر میں لے جا رہا ہے تو وہ محتمل صاحب جو تھے استاد صاحب جو تھے انہوں نے دیکھا محترم صاحب المک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محتمروں سے بچائے سب سے نیچیوری منزل میں احزاب میں ہوں گئے. اس میں وہ بہت خراب جو پھر سیاسی بھی ہوں ساتھ تو بہت خطرے پہلے زمانے میں اللہ والے لوگ ہوتے تھے مدارس والے لوگ اس طرح کے فضول کام میں نہیں ہوتے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑھکا تو پتہ کتنے سالوں سے آیا ہوا ہے اور آیا تھا پڑھنے کے لیے ہم نے مویشیوں کے حوالے کیا اس کو اس کو پوچھا ہی نہیں کیا اور سے جو خدمت کی خلاف سے اس کے بعد بچے کو بلایا سبق پر جو بٹھایا اللہ تعالیٰ ظاہر باطن روشن کیا ہوا تھا بس پر سارے علوم کو پار کر کے ظاہر باتوں کی روشنی حاصل کر لی اس نے اسلام آباد سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں وظیفہ ان کو میں نے بتایا خامد کو بتایا وہ کچھ دیر گزری اسی دن یا دوسرے دن ٹیلی فون آیا بی بی جو تھی بڑی دانشور تھی اس نے کہا جی ہم نے کتاب میں دیکھا اور وزیشہ میں شاید غلطی ہے جو آپ نے بتایا ہے میں کہا جب آپ لوگ کتاب دیکھ سکتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کیا ضرورت تھی بس آپ لوگ کتاب دیکھیں اور اپنا کام کریں انہوں نے کہا نہیں آپ خفا ناراض ہونے میں تو خفا ناراض ہو رہا ہوں لیکن آپ اس فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو اسی میں آپ کا اعتماد کھوٹا ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر وہ فائدہ ہونا ہے فائدہ ہوگا اس اعتماد کو آپ کھوٹا کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے کہ بتانے والا آدمی ٹھیک غلط بتانے کی بھی فیم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا آپ تو خود ہی بہت بڑے دانشور ہیں انہوں نے کہنا جی آپ کا اخبار ناراض نہ ہونا یہ ٹھیک ہے جی بعض وہ کہتے ہیں آدمی آتے ہیں ایک میجر صاحب آئے کسی بیماری کی تکلیف سے سنتے ہیں بیت تھے تو بیت والوں کا حق ہوتا ہے بعض لوگ خام خواہ کے مریضوں کو بھیجتے رہتے ہیں ہمارے پیچھے ہمارا سلسلہ جمع ہوتا ہے ویزوں والا تو ہے نہیں جو لوگ سنتے ہیں بیت اسلائی کا کام کر رہے ہیں ان کا تعلیمی حق ہو جاتا ہے باقی مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے کیا بات چی آپ کو میں نے بتایا کہ ربس فیل دیور ہم نہیں ورزنی ربس ورزقنی وافنی مجبور یہ نفلوں کے دعزوں کے درمیان پڑھا کرو اور باقی احتیاطیں جو سلسلے میں کرتے ہیں اس کو ساری بتا دیجیے چھ مہینے کے بعد رکھتے ہیں کہ بس بیماری اللہ نے شفا کر دی احتیاطیں کرتا رہا دعا بھی میں پڑتا رہا دعا سے بڑی رب فل دیور ہم نہیں ورزنی وا آفی وجب نہیں آپ ہی پڑتا جی اس کا اعتماد اعتقاد تھا ٹھیک پڑھ بھی نہیں سکے اللہ نے فضر کر دیا الفاظ تو غیر ہیں ان کے پیچھے تو باطن ہے اور باطن تو وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات, ذات اعتماد کا تعلق جس سے کہ انسان کا تعلق ہوئے وہاں اعتماد کے خلاف کا تعلق اور اس بات کا عزم اور یقین اور پکا کہ مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور حل کرنا ہے اس کلام کی برکت سے حل کرنا ہے سبحان اللہ سب مسئلہ ہوتا ہے یہ فرق اصل میں ہم نہ ہوتا ہے ہمارے اعتماد اعتقاد میں ہوتا ہے اور محنت اور مجاہدے میں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں مسائل حل نہیں ہوتے مشکلات پہ تو مضمون تو بغیر اسلاتی شروع ہو گیا پڑ پڑھا تھا بعد میں ان تو گوش پوس ہڈی پٹھے چمڑی کا نام نہیں ہے یہ تو بادل کے عقائد فکر سوچ کا نام ہے کئی دفعہ آپ کو شعر سنایا ہے نا برحمۃ اللہ سماعت کی آدمیت لہ مشرم و پوس نیف آدمیت جرائے دوست دوستنس کہ آدمی جو چربی پٹھے چربی گوش اور پوس کا نام نہیں ہے جلد کا نام نہیں ہے آدمی تو نام ہے دوست کی رضا کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ جس کے اندر جا گھر پکڑتا ہے جگہ پکڑتا ہے اس چیز کا نام آدمی ہے تو آدمی تو اس فکر فوج کا نام ہے جو انسان کے باطن میں ہے ورنہ ہاتھ پیران کان کے لحاظ سے تو سارے کے سارے ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں مقرر جم رسولوں میں نانف کہا گیا کہ رسول بھیجا گیا تمہاری جنس میں سے انسانوں کی طرح ان زکافروں کو ہم یال ہیں مستعظام کا درجہ سمجھنے میں مشکل پیش آئی مالا رسول یاقر الطعام فلشفاق یہ کیسے رسول ہے کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں یعنی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں, ہی بھی کیا کام کرتے ہیں تو یہ کیسے رسول ہیں تو ضائع بشریت کا جو مشتراک مشترک ہونا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرح ہاتھ پیر والے کھانے پینے والے ہیں اور اصل میں تو وہ فکر ہے جو ان کے اندر ہے ہمارے مشاہد فرماتے بدن کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے بگت جی کا ضلع صاب میں کمزور بدن کمزور صحت کے آدمی سے. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور اکیلے اور بگت جی کا ضلع ایمان سارے اولیات افتاب کے سارے صحابہ کرام ان کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف اکیلے اور بگت جی رکھا جائے تو ان پر باری ہے اور حجیث علی... شریف کے غالب ہے سما ساری امت کو ابو بکر کے ساتھ تولا گیا تو یہ بڑھ گئے اور بھی اس میں کافی باتیں ہیں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ برباد فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ظاہری اعمال کی کثرت نہیں تھی کہ نوافر بہت زیادہ پڑھتے تھے یا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے یا ان کو سیاست نزدات میں حافظ ہیں کہ نہیں ہیں الفاظ بنی ہے نا حافظ قرآن نہیں ہے عمر فاروق اضلاع میں حافظ قرآن نہیں ہے عرب عثمان کے اضلاع میں حافظ قرآن ہے اور حرت علی وضلاع میں حافظ قرآن ہیں پہلے دو الفاظ حافظ قرآن نہیں ہے باطن کی پختگی اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ہے یہ مضبوط تو آدمی کا وزن اس کے باطن میں کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا اور غیر پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے دینا اور سارے مفادات نسل کے سارے تقاضوں میں ترک کر کے اللہ کے تقاضے کا ہو جانا اور جب دونوں کا مقابلہ آ رہا ہو تو ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو لینے کی استجاع ہونا یہ بادن کی یکسوئی اور, اور باطن کا اخلاص اور بادن کا اللہ تبارک تبادی رجوع ہونا یہ بات ہوتی ہے ندیز شریف فضا صدقات میں شعر لکھی ہے کہ بعض لوگ نماز روزے والے ہوں گے آئے صدقات والے ہوں گے تاجر والے ہوں گے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفرون رکھا کہ جائیں گے دوزخ میں میں اقلام کو بڑی حرض کیا تاجر والے بھی ہوں گے اور دوزخ میں جائیں گے بڑا صاحب اکرام کو خیال ہوا کہ وجہ کیا ہوگی وجہ معلوم کرنی ہے ہمارا دنیا کے مفاد سامنے آئے گا تو اس پیسے کودیں گے کہ لال حرام کی تمیز نہیں کر سکیں گے مال کے لینے کا جو نف کا تقاضا ہے اس کو حلال کے مقابلے میں قربان کرنا اس کا جذبہ نہیں ہوگا انتا. یہ بات بات میں حاصل نہیں ہوگی ظاہری عمال بھی اپنا اثر باطن پر ڈالتے ہیں اور باطن ترقی کرتا جاتا ہے صاف ہوتا جاتا ہے اللہ کا قرب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی کا باطن اللہ کے تعلق سے معمور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے اور جب ہمال اپنے پورے ترتیب سے نہ ہو رہے ہیں کے ساتھ نہ ہو باطن کو روشن نہیں کرتے ہیں آدمی کیسے کر رہا ہے کس ہے چھ دکان چمک جائے کاروبار چمک جائے حاج بعد میں جا رہا ہے کس ہے الیکشن کے پوسٹر پرانے کے ساتھ الحاظ لکھا ہوا تھا پوچھتا الحاظ کیسے کہتے ہیں بہت آج کل لفظ کو الحاظ کہتے ہیں حالانکہ حاجی اور الحاظ جو ہے دو ایک بانے کے لفظ ہے الحاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہ زیادہ والوں والا الحاظ کہتے ہیں لیکن ذرا کافل بھاری ہے تو اس لیے فلانے کے پاسوں پر پاس الحاظ لکھا ہوا تھا تو دوسروں کہتے ہیں کہ الحاظ کس کیسے لکھتے ہیں یہ جی الحاظ اس پر بہت پر پاسٹر تھا ہی نہیں ابھی لکھنا اس طرح نہیں آئے گا کہ ہمارے ساتھ الحاظ کی دم نے لگی ہوئی تو آپ بتائیں کتنی بڑی تکلیف کتنا بڑا خرچہ حج پر لوگ جاتے ہیں حج کر لیا عمرہ کر لیا اس کے بعد حکم ہے کہ کس آدمی گزرنا ہو سر کے بال مڑائے میں ڈائے ادھر کرے کسر پہ ایک انگلی کا پورا اتنا جی ایک انگلی کے پورے کے بعد برابر سارے سر سے بال کاٹے جائیں اور ایسا ادھر ہو گیا کہ باقی جگہ جانے ہیں تکلیف ہے چوتھائی سر سے کاٹ جائے تو حلال ہو جاتا ہے آدمی سے چوتھائی سر, سر سر کا کسر ہو جائے تو آدمی حلال ہو جاتا ہے چوتھائی سر کا کثر یا حلق ہو جائے تو آدمی حلال ہو جاتا ہے احرام سے نکل جاتا ہے نا چوتھائی سر کا ویسا ہوگا اتنا بڑا سفر کیا اتنے بڑے پیسے خرچ کیے اتنا بڑا عمل کیا لیکن بالوں کے فیشن کے اتنی قدر دل میں ہے کہ اس پر بیت اللہ بھی, بھی قربان حج بھی قربان عمرہ بھی قربان اس کو نہیں ہٹاتا اللہ کے بندہ ہونے کے بجائے یہ فیشن کا بندہ ہے جو فیشن کی تعلق قلب میں ہے اس کو نہیں قربان کر رہا صحیح بات ہے جتنا کسی کے بعد دین ہے بس کہتا ہے اتنا کافی ہے مجھے نہ چھڑو نماز میں آنے والے گئے بس نماز ہم پڑھ لیں گے باقی دین کے لیے ہمیں چھڑو ہمارے گھر فرد واجب کی اور حرام مکھرو کی کرنا نہ کرو بس نہیں کافی ہے اس لیے تو اتنی عظیم چیز سے ہم آخرت کے اور دنیا کے فائدہ نہیں لے سکتے اتنی عظیم چیز کے حامل اٹھائے ہوئے لوگ قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کے حامل عبر صلی اللہ کے حدیث جیسی لاجواب چیز کے حامر اس کو اٹھائے شریعت کے اللہ نے نعمت کہا ان کو اٹھانے والے ان کے بارے میں فرمایا لفتح نالم برکاتے میں استعمال برکات میں استعمال اس کے بارے میں زمین آسمان سے برکات کے دروازوں کے کھولنے کا بات آتا ہوتے ہی ہم برکات کو نہیں کھلا سکتے کو جس طریقے سے لینے لینے کی ضرورت ہے جس طریقے سے اس عمل کی ضرورت ہے جس طریقے سے عامل ہونے کی ضرورت ہے اس کے تقاضے شرائط اب نہیں پورے تو جتنی تیاری میری طرف سے شرائط کی کمی اتنی منجان بلّہ اٹایا کی کمی گناہ ہو جانا اور بات ہے گناہ کرنا اور بات ہے تو तो اللہ تعلی کے احکامات کے مقابلے میں کچھ گناہوں کو نیت کر کے کر رہے ہیں ہو جانے سے ہو گیا خطا سے انسان نادم ہوا تو بتاد ہوا اور آج میں نیت کی ہوئی کر رہا جمع ہوا اس لیے ایک مسئلہ ہے فیقی مسئلہ ہے سغائر پر اسرار قبائر سغائر پر اسرار ان کو قبائر بنا دیتا ہے سغائر پر اسرار ان کو قبائر بنا دیتا ہے سغیرہ گناہ کو بار بار کرنا اس کو ترک نہ کرنا یہ اس کو کبیلا گناہ بنا دیتا ہے بعض کتاب میں لکھے ہوئے بد شاور کی نظر سے غیر بحرموں کو لڑکوں کو یا عورتوں کو دیکھنا بد نظری کیسے بدری بالگر میں لکھا سگیرہ گناہ ہے بعد میں لکھے ہوئے کبھی گنا ہے بعد میں لکھا بدھی سگرا گناہ ہے بعد میں لکھے ہوئے کبھی گنا ہے ہمارے سر سلاب کا کیا حال ہو کہ اتفاقی طور پر ہو جائے سزیرا گنا ہے اور یہ بعد بھی اس کی نیت کر کے خاص کی خاطر چل رہا ہو جا رہا ہو ایسے مصروف مجبور ہو تو یہ صغیرہ نہیں ہے یہ کبیرہ گناہ ہے سزیرہ نہیں ہے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ صغیرہ پر جم گیا انسان اس کو بار بار کرنے لگا تو سویرہ کبیرہ ہو گیا وضو کر لینے سے نماز پڑھنے سے پھر کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے یا تو یاد ہوتا ہے آدمی کو یاد کی ویسی تکلیف مصیبت آ جائے اس میں اس کو پھر اشب تکلیف ہو کر رجوع کی توفیق ہو جائے کہتا بہت تو پہلے اس ایسے کہ بلاؤ مسجدوں میں گھیرا جائے آدمی اپنے ارادے سے اپنی سوچ سے تو بتائے بجائے اور الگ رجوع کر ل جس میں اس کا فائدہ ہے اور اس آسانی ہے آج یہ ہمارے یہاں تھا کچھ ہمارے سلسلے والے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ فلان سلسلے فلان جو آنے جانے والے ہیں اور وہ آج کل ایک ڈاڑی منڈے فقیر کے ساتھ ہو گئے ہیں ہمیں کیا جتھا زیادہ کرنے کی فکر ب نہیں لگے ہوئے کہ ہمارا جتر زیادہ ہو جائے کوئی آتا ہے سو بار آئے جاتا ہے ہزار بار جائے بول رہا صاحب رحمت اللہ پڑھا کرمد گو بیا ہا... آ... گو بیا وہ ہر چیز گویا گو گو جو آتا ہے کہیں کہ آئیے تشریف لائیے جو جانا چاہتے ہیں کہتے جائیں تشریف لے جائیں جتھا زیادہ کرنا تو ہے نہیں ہمارے ایک تیر بھائی تھے اور آئے ہم نے نظر بلان صاحب سے کہا کہ اتنے ہزار آدمی بیت ہو گئے ہیں آپ گنتے رہتے ہیں اتنی بات فرمائی ہو کچھ نہیں کہا کہ آپ گنتے رہتے ہیں تو وہاں سے کہا کہ اصل وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جہاں چلے جہاں چلے جائیں کوئی تعویذ مل جائے کوئی دم ہو جائے باقی نہ ہم نے کوئی دین سیکھنے کی اصلاح کی نیت کی ہوئی اور نہ ہمیں چھیڑا جائے تو ایسی جگہ اچھی ہے کہ جہاں نہ ہمیں چھیڑیں اور نہ کوئی بوئی ڈالیں اور نہ کوئی اصلاح کی بات ہے بس آرام سے چلیں شکرانہ دے کر پارک ہو جایا کریں تاکہ چھیڑ چھاڑی میں ہو ایک آدمی سے کہا میں الحال بزرگ سے بیعت ہو گیا میں نے کہا ماشاءاللہ کہ اگر آپ لوگ بیعت ہونے میں چاہیں یا قبروں سے بیعت ہوتے ہیں قبروں سے اور یا ایسے بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں لیکن بات کرنے کی بھی مد نہ رکھتے ہو یا کوئی پشاور کے میری طرح خوار آدمی کو کہے کہ آپ رائل کالج برطانیہ میں داخل ہو نا تو آپ بڑے اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے داخل کیسے ہو جائے کیسے ہم درست کیسے کریں اس میں تو بار بار اس سائیکٹری بیماریوں کا میں آپ کو بتاؤں دماغی بیماریوں دماغی بیماریوں میں ڈاکٹر کے پاس بار بار جا کر جا کر کئی دفعہ کی کنسلٹیشن اور ملاقات کے بعد ڈاکٹر تشخیص پر پہنچتا ہے اور اس کے مطابق جو دوائی ہوتی ہے اس کی ڈوز تک پہنچتا ہے اور تک پہنچ جائے بس کنٹرول ہو جاتا اور اینٹی بایوٹک کے دور میں لوگ عموماً جائے تو رات کو انجیکشن لگائے صبح کام پر کھڑا ہو گیا اس دردے کے وہ بن گئے ہیں اب زیادہ علاج کے ساتھ جو تکالیف اور مشکلات ہوتی ہیں اس میں سے گزرے اس کے لیے کوئی تیار نہیں یاد میں آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہتے صبح مجھے کام پر کھڑا کرو ایک, ایک پروفیسر صاحب مجھے ملنے آیا اس نے کہا کمر میں درد تھا فلان جگہ میں نے علاج کیا تھا درد ٹھیک ہو گیا تھا اس کے بعد میں طالباغ کا ٹور لے کر چلا گیا واپس آئے ہمیں درد اور درد ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ کارڈیسون کا انجیکشن لگایا تھا کہا جی ہاں. کہا تو تھا جی نے میں نے کہا تھا وہ تو آر بھی شفاہ تھی اور فوری چیز تھی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تین ہفتے آرام کرنے کا کہا تھا کوئی ختم نہیں کہا تھا اصلی علاج تو تھا کہ تین ہفتے آرام کا کہتا آپ کو تین دن مسلسل آرام کا چڑپائی پر لیٹنے کا اور اس کے بعد تین ہفتے آرام کا کہتا اور دعائی آپ کو نہ دیتا اور آپ نے کہتا درد آپ کا قابل برداشت ہے تو دعائی اس کے لے نہ رہے ہیں گردوں پر آپ کے اثرات گزر پر اثر آتا ہے دعائی کا اصول ہے کہ وہ اس وقت لے جائے گی جب دی جائے گی جب اس کے باہر چار کار نہ ہو دائی کا اصول ہے کہ اس کو اس وقت دیا جائے جب چار کار نہ ہو کیا آپ کو یہ تو بتایا بتایا نہیں کہ یہ عرضی ہے اور سارے چاہتے ہیں کہ فوری ہمیں کھڑا کیا جائے ایسے ہی چاہتے ہیں فوری اسلح ہو جائے اسلح کے لیے بھی تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے ہمت کرنی ہوتی ہے مجاہدہ کرنا کوشش کرنی ہوتی ہے آہستہ سا آہستہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ باسنگ گھار بدلتا ہے اسلح ہوتی ہے غیر کہ اٹانک دور آ گیا لیکن وہ ایڈمیٹ تو, تو اتنی جلدی وجود بن نہیں آتی ہے ہمارے ساتھی اگن تو بنائی میں ہوتے ہیں ان سے میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا کافی عرصہ پہلے کی بات ہے اتنا عرصہ ہو گیا آپ اڈمبم نہیں بنا سکے اس کہ بن نے کہا اتنا عرصہ آپ کا ہو گیا کہ ولی نہیں بن سکے آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا اڈمبم بنانے کا طریقہ نہیں آیا اس نے کہا اتنا عرصہ آپ کا سلسلے میں ہو گیا آپ کو ولی بننے کا طریقہ نہیں آیا میں نے کہا تھا کہ آپ بنے کیوں نہیں میں نے کہا اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق اس معیار پر آنا تھا بات ہمارے یہاں بھی ہے طریقہ ہمیں آتا ہے لیکن اس معیار پر یورینیم کی افزودگی کو لایا جائے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں اور کرتے کرتے ایک دن ہم اس کو حاصل کر لیں گے جس دن ہم نے حاصل کر لیا اس دن بم بن جائے گا کافی عرصے کے بعد آیا تھا پتہ چلا کر انہوں نے حاصل کر لیا تو اس کے بعد ایک دن پتا چلا کہ دھماکہ بھی ہوگی تو تو ایک نازک مرحلہ ہے ایک نفیس چیز ہے جس تک پہنچنے کے لیے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جائیداد سے گزرنا ہوتا ہے اور گزرنے کے بعد جب آدمی اس کو حاصل کر لے بعض سب اس کے دنیا بھی اخری فوائد ہاتھ آ گئے اور حاصل نہ ہو ان شرائط کو آدمی نہ کر پورا کرے اس طریقے پر حاصل نہ کرے تو اس کو نہ وہ چیز حاصل ہوئی اور جب چیز حصل نہ ہوئی تو اس کو دنیا میں فوائد کا دروازہ نہیں کھلایا کرام رضا نے قربانیاں <تصفح> دیں مال جان وقت ان کا لگا اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین پر لگا اور فرمایا کہ ان کے بارے میں شریدہ ایسے آزمائے گئے ایمان والے اور جھڑ جڑائے گئے بہت سخت جڑ جڑانا اوڑا کورسل ظالم شریدہ وہ جھڑ جڑائے جھڑ جھڑ گئے بہت سخت جڑ جڑانا لیکن اس کر دیجیے ہمیں اللہ نے اسی برکتیں نصیب فرمائی تو کہاں حجاز کا علاقہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور کہاں ہندوستان کا علاقہ ہندوستان کا یو پی کا صوبہ جو کہ گراط لحاظ سے ہندوستان کا مایا ناز صوبہ ہے عام پیدا کرنے والا علاقہ یہ چونسا آم ہے نا چونسا تھانہ بوند اور دیوبند کے پاس ایک گاؤں کا نام ہے جس پر نام پر آم مشہور ہے اس علاقے میں صابۂ اکرام کی اولادیں فاروقی صدیقی اور عثمانی اور علوی شروخ کی علاقوں کے علاقے گاؤں کے گاؤں ان کی جائیدادیں تھیں حضرت مولانا رحمتہ جائیداد جو تھی ان کے مزارین کے ایک سو مکانات تھے اس کو چھوڑ کر ان کے والد صاحب حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں صاحب اور علاقے میں بڑے زم... سب سے بڑے ذمہ دار کے کتنے مظاہرین کے مکانات ہوں گے اے؟ اے؟ اے؟ میں نے کتنا بتایا ابھی آپ کو سو مکانات تھے مظاہرین کے بولا سایل رحمت اللہ علیہ کے نکل جانے کے بعد ان کی جائیداد قبضہ کر لی لوگوں اور مولانا اہلیات صاحب مطالعہ ہے کہ دور میں ایک آدمی آج سے کہا کہ حضرت آپ سپا کا عدالت میں پیش ہو جائیں اور اتنی گوائی ہو جائے کہ جائیداد کا مالک زندہ ہے موجود ہے پھر مقدمہ کر کے ہم لے لیں گے تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے تو اس سے بہت اثر چیز دیکھیں شوق میں جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے وہ اگر ہٹ جائے تو کیا ہوگا ہٹ جائے تو بہت حادثے ہو جائیں گے اس کے بعد میری مثال بھی اسی میں جگہ سے ہٹ تو بہت حادثے ہو وہ واپس نہیں گیا اس کی طرف اس خاندان بولانا بہت توفیق جی اضرے یہ بستی نظام الدین میں گیا ہوا ہوں اور سہارنپور دونوں جگہ سہارنپور اگر مولانا زخریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ان کا مدرسہ ہے اور بستی نظام الدین کا بولنا لیاض رحمۃ اللہ کا مرکز ہے یہ جگہ جو تھی یہ اس مسجد کو ہمارے جو مرکز نظام الدین کیسے تھے بنگلے والی مسجد دہلی کے باہر ویران علاقہ تھا سمسان جنگل اس میں مغل بادشاہوں نے شکار کے شکار گاہم کی شکار کے جی باتیں تھے تو انہوں نے کسی مغل شہزادے نے ایک مسجد بنا لی تھی اور ایک بنگلہ بنا لیا بعد میں جب حکومت ختم ہو گئی انگریزوں کی حکومت آ گئی یہ جگہ ویران پڑی رہی نیران پڑی رہی مولا اسماعیل اسماعیلحم اللہ جو مول سم اللہ کے والد صاحب تھ نقریگا کو دیکھا تو اللہ والوں کو جو جگہ دینی چیزوں سے آباد ہونے والی ہوتی ان کا ادراک ہو جاتا ہے اس جگہ ٹھہر گئے اس کے بعد پھر اپنے علاقے کی طرف مل گئے اور مولانا حضرت مولانا اشبانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی زمین یہ فاروقی خاندان ہے مولانا یا سرمۃ اللہ علیہ کا یہ شدی کی خاندان ہے نہیں اور مولانا جیسا مولانا سانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فاروقی خاندان ہے اور مفتی شبی صاحب مولانا شبیر صاحب یہ عثمانی لوگ ہیں اس میں آ... یہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کی زمین سات گاؤں تھی یہ یعنی ایک, ایک گاؤں آباد تھا ایک ایک رقبے پر میں نے جب دارالفارو ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ سرائے کیڑا میرا جو گاؤں ہے اس کی آمدنی تمہاری ہو گئی اور مدرسے میں پڑھایا کرو میں کہ جس وقت اللہ تبارک صاحب نے قبولیت کے آلات پیدا فرمایا تو ساری جائیداد اپنے بھائیوں کے حوالے کی ہے خوش بھی اس میں سے اتنا کیا ہے کہ والد صاحب کی چار شادیاں تھیں ان کی میرا تقسیم کرتے ہوئے میں نے پورا حساب کر کے ساری میراث تقسیم کی ہے کہتے ہیں بعض ایسے ہلاک ہو گئے تھے کہ بعض آدمیوں کا میں آٹھ آنے آئے ہیں میراث آٹھ آنے آٹھ آنے اس کو مجاوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں میرا ایک روپیہ خرچہ ہے مناڈر لیکن میں نے ایک روپیہ خرچہ برداشت کر کے مناڈر کیا ہے تاکہ میراث تقسیم ہو اور اس کے بعد مکمل فارغ ہو کر پھر بھون کی خنقاہ میں آئے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انسانیت کے خطے پر قلوانی حکومت نصیب فرمائی مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ کے گھر پر ہم گئے ہیں ان کا گھر ہے کمرہ اور دو برم گئے اور ایک سین اور کل رقبہ اس کا دو بر اور مکان بھی ایسا بنا کہ تین طرف اس کی دیوار اور مکانوں کی ہے آگے دیوار بنا کر اس میں درار لگا دیا یہ کمرہ بن گیا اور تینوں پر چھت ڈال دی ایک میں مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک برامدے میں کتابیں رکھنے کی جگہ اور تاکہ کام کرنے کی جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے گلوب کے ایک, ایک پورے خطے کی شہنشائی تسی ملا رفیہ صاحب کی کتاب دام البراری جو ہے وہ ارب و اجم میں نمبر ایک ہے بخاری شریف کی شرح دنیا عرب اور دنیا عجم سارے گلوب پر واحد کتاب اس کے مقابلے کی کتاب عرب عزم کا کوئی علم نہیں لکھ اتنا درجہ لینا سیف پڑھنا ہے